فی سنن ابی داود و من حدیف ابی صاحبہ الخشنی رضی اللہ عنہ قل صحیح سنن ابو داود اور ترمیزی میں ابو صالبہ خوشنی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مذکور ہے ابو صالبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا یادین علیہ کو منف سکم اے ایمان والو تم اپنی نفس کی اپنی جان کی فکر کرو لکم من بحت تم اگر تم لوگ ہدایت پر رہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا یعنی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ دعوت کی ضرورت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی اتمرو بالمعروف وطنا ہو من بلکہ تم لوگ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو حتی اذا ادارہ عید تشن مقان و متبان مؤثرتن دنیا کہ جب تم ایسی کنجوسی کو دیکھو جس کی تعداد کی جا رہی ہے ایسی خواہش کو دیکھو جس کی پیروی کی جا رہی ہے اور ایسی دنیا دیکھو جسے دین پر ترجیح دی جا رہی ہے وہ عجابی اور ہر صاحب رائے کو دیکھو کہ وہ اپنی رائے پر مغرور ہے اور خود پسندی میں مبتلا ہے فالئی کبھی خاص تو بس تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ذات میں مصروف ہو جاؤ ودا کل عوام اور لوگوں کا کام چھوڑ دو فإن من أيام الصبر اس لیے کہ تم لوگوں کے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں فی مثل القبض على الجمر ان ایام میں صبر کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ انگارے کو پکڑے رکھنا للام عجر خمسين يعملون مثل عملی اس زمانے میں جو کوئی کام کرے گا عمل کرنے والا ہوگا اس کو اس کی طرح پچاس کام کرنے والوں کا اجر ملے گا کل تو یا رسول اللہ اجر خمسین منہ اب اس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان میں سے پچاس آدمیوں کا اسے ملے گا قال عجر خمسین من فرمایا کہ تم میں سے پچاس آدمیوں کا جروسے ملے گا سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے وہ ہاد العظیم ان نما غربت ہی بے نس وہ تمس کی بھی سنتی بے نظما اور یہ بڑا اجر کیوں ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ لوگوں کے درمیان اجنبی ہے اور لوگوں کی خواہشات اور ہر قسم کی آرا کی تاریکیوں میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنتوں کو مضبوط پکڑا ہوا ہے اس لیے وہ اجنبی ہے اور لوگ اس کو ایک بیکار سا آدمی سمجھتے ہیں لیکن اللہ جل جلالہ اسے کتنا بڑا اجر دے گا پچاس آدمیوں کا ازر اسے دے گا اور وہ پچاس آدمی ہم میں اور اب میں سے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم میں سے ہوں گے وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور پیغمبر علیہ السلط نے احادی سے مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں جن کا خلاصہ رضی اللہ عنہ, وردو عنہ ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اتنی بڑی فضیلت کے حاملین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے پچاس صحابہ کرام کے عمل کا اجر اس شخص کو ان حالات میں ملے گا اللہ تعالی ہمیں محروم نہ فرمائے امام ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مؤمن انسان جسے اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں بصیرت عطا کی ہے اور اللہ کے رسول کی سنت میں فکر اور اپنی کتاب میں فہم عطا کی ہے اور لوگوں کے اندر جو خواہشات اور بدعات کی تباہ ہے اور گمراہیا پھیلی ہوئی ہیں اور صراط مستقیم جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابات ہے اس سے لوگوں کے اندر انحراف ہے اگر یہ ایمان والا شخص جس کے اندر یہ صفات موجود ہے اگر وہ سرات مستقیم پر اور سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے اسے ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو حال اس پر تنقید کریں گے بداطی اسے ملامت کریں گے لوگ اسے تانے دیں گے لوگ اس کی تحقیر کریں گے اور اس سے لوگوں کو نفرت دلائی جائے گی اور لوگوں کو اس سے دور کیا جائے گا جیسے کہ ان کے سلف کفار یہ کام مومنین کے بڑے اور امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے رہے ہیں بات سمجھ رہی ہے یعنی اگر آپ سیدھی راہ پر ثابت قدم رہنا چاہیں گے تو یہ جو حال آپ کو نہیں چھوڑیں گے یہ بداتی آپ پر تنقید اور اعتراضات کی بچھاڑ کر کے رکھ گے اور آپ کو گالیاں دی جائیں گی آپ کی تحقیر ہوگی لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کی کوششیں ہوں گی اور نفرت دلائی جائے گی جیسے کہ اس شخص کے متبو اور امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کفار سلف نے اور پہلے گزر جانے والوں نے کیا جیسے کہ ابو لہب ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اسی طرح ان کے ساتھ بھی ابو جہل اور ابو لہب کے جانشین اسی طرح کریں گے چونکہ آپ جو کے سیدھی راہ پر چل رہے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے راستے پر چل رہے ہیں تو جو آپ کے مخالفین ہوں گے وہ نوز اللہ ابو جہل اور ابو لہب کے راستے پر چل رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جیسے آپ حق پر ثابت قدمی دکھائیں گے اور قرآن و حدیث کے مطابق چلیں گے صحیح طریقے کے مطابق چلیں گے تو باطل طریقے کے جو متبعین ہیں جو سربراہ ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے جو کچھ ہمارے بڑوں کے ساتھ ہوا وہی سب کچھ وہ ہمارے ساتھ بھی کریں گے یہ حق و باطل کے درمیان جو مارکا ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا یہ تو اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ اپنے آپ میں لگے رہیں گے اپنی ذات میں مصروف رہیں گے لیکن اگر آپ نے ان کو اپنی راہ کی طرف بلا لیا اور ان کے طریقے پر تنقید کر دی فہون کا تقوم قیامت ہوں بس اس وقت ان کی قیامت برپا ہو جائے گی وغیرہ الہ الغوا وبون الحبا علم اور اس کو قتل کرنے کی ترتیبیں شروع ہو جائیں گی اور اس کو شکنجے میں کسنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں شروع ہو جائیں گی وہ اجلیبون علیہ ہی بخیلی کبیر اور وہ اس کے اوپر اپنے پیادے دستوں کو اور گھڑ سوار دستوں کو لے کر آ جائیں گے عجیب بات نہیں ہے کہ اگر آپ سیدھے رستے پر خود ذاتی طور پر چل رہے ہیں تب بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے یہ لیکن اگر آپ نے کہیں ان کو دعوت دے دی پھر تو خیر ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا پھر بات بہت خراب ہو جائے گی لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ غربہ کے لیے اللہ تعالی نے فضیلتیں بھی بیان کی ہیں نا جیسے ابھی آپ نے یہ فضیلت سنی ہے کہ پچاس صحابہ کرام کے برابر ان کو اجر ملتا ہے تو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پر مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا یہ سب کچھ تبئی ہے روٹین کے مطابق ہے اس میں کوئی بات جو ہے غیر طبعی نہیں ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمائین کے ساتھ ہوا اور کفار نے کیا مشرقین نے کیا حاسدین نے کیا منافقین نے کیا مرتدین نے کیا اسی طرح جو کوئی بھی ان کے صحیح نقش قدم پر چلے گا اس کے ساتھ بھی اس زمانے کے ان کے وارث اور جانشین کفار منافقین مرتدین حاسدین یہ سب کچھ کرتے رہیں گے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا غریب انفی اپنے دین کے معاملے میں اجنبی ہوگا ان کے دینوں کی خرابی کی وجہ سے غریب انفی تمسو ہی بس لی وہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کے درمیان اجنبی ہوگا اس لیے کہ وہ لوگ نئی نئی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں بدعتوں کے پیچھے چلتے ہیں غریب ہی وہ اپنے عقیدے اور نظریے میں اجنبی ہوگا اس لیے کہ ان کے عقائد اور نظریات میں بگاڑ آ چکا ہے غریب فی سولا لیسوئی سولا وہ اپنی نماز کے معاملے میں بھی اجنبی ہوگا ان کی نمازیں خراب ہونے کی وجہ سے جو ایک منٹ میں دو رکعت پڑتا ہے اب اس کو جا کر جو ہے آپ مکمل تجوید حفظ کے ساتھ شروع کر دیں گے ظاہر ہو گے یہ کون آیا ہوا ہے ہمیں نیند آتی ہے اور یہ ہمیں لمبی لمبی نماز پڑھاتا ہے ہاں؟ غریب فی انفی وہ اپنے طریقے میں اجنبی ہوگا اس لیے کہ ان کے طریقے گمراہ اور غلط ہو چکے ہیں غریب فی نسبتی ہی لہم لی مخالف نصب ہند اور وہ ان کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنے میں اجنبی ہوگا اس لیے کہ کوئی مناسبت ہی نہیں ہوگی غریب فی ہی لہم وہ ان کے ساتھ اپنے معاملات میں اجنبی ہوگا لأنه على ما انفسهم اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ایسے انداز میں معاملات کرے گا جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوں گے حتیٰ کہ ان کے ساتھ معاملات کرنے کے مسئلے میں بھی غریب اور اجنبی ہوگا جملہ ہو غریب ان کی اموری دنیا ہو وہ خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے دنیاوی اور آخرت کے معاملات میں ان کے درمیان اجنبی ہوگا لا يجد من العمتی مساعدا والا معینا وہ لوگوں میں سے کوئی مددگار کوئی ہمدرد نہیں پائے گا فہو عالم ان وہ جاہلوں کے درمیان ایک عالم اور مولوی ہوگا صاحب و سنت بین اہل بدا بداتیوں کے درمیان صاحب سنت ہوگا دا اللہ و رسول ہی بین دع بدا وہ اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینے والا ہوگا جبکہ لوگ خواہشات اور بدعتوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے بہت زیادہ دائیوں کے درمیان وہ ایک حقیقی دائی ہوگا نمر بالمعروف نہ عن المنکر منکر وہ اچھائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہوگا ایک ایسی قوم کے درمیان المعروف معروف منکر و المنکر اور معروف کہ جن کے ہاں پیمانے بدل چکے ہوں گے معروف ان کے ہاں منکر اور منکر ان کے ہاں معروف تصور کیا جائے گا خوبی خامی میں اور برائی اچھائی میں بدل جائے گی ہر کام الٹا ہوگا تو ایسی قوم کے درمیان وہ اپنے کام میں مصروف ہوگا ظاہر سے بات وہ غریب ہوگا اور اجنبی ہوگا اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق پر ثابت قدم فرمائے اور غربا کی جو صفات ہیں یہ آج کل آپ کو نظر آ رہی ہیں تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غریبوں اور اجنبیوں کے اس کاروان میں شامل کر دے اور استقامت بھی عطا فرمائے اس لیے کہ یہ کاروان آسان نہیں ہے بہت مشکلات ہیں ان تہ کلام ابن القیم رحم اللہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بات یہاں ختم ہو گئی ہے